اس آیت کے آخر میں اللہ جل جلاوں نے یہ فرما دیا واللہ عزیز حکیم کہ اللہ تعالی قوی ہے اور حکمت والا ہے کہ اگر آپ لوگ جلد بازی نہ کرتے تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے آئندہ فتوحات میں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری مال و دولت کے انتظام کر دیتے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ اگر اللہ تعالی کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ غنیمت کو حلال کرنا ہے تو تم لوگوں کو بہت بڑا عذاب پہنچتا تم لوگوں پر بہت بڑا عذاب آتا اب یہاں پر یہ بات ہے کہ وہ تقدیر میں کیا بات لکھی ہوئی ہے اس سلسلے میں ترمیزی میں حضرت عبوریر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت سن سے پہلے کسی قوم کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا گویا کہ بدر کے موقع میں جب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے حالانکہ ابھی تک ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مال غنیمت کے حلال ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کا مال غنیمت کو جمع کرنا ایسا گناہ تھا کہ اس پر عذاب آ جانا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالی کا یہ حکم چونکہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا جائے گا اس لیے مسلمانوں کی اس غلطی پر عذاب نازل نہیں ہوا بات سمجھ میں آ گئی اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر رو رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں اگر کوئی بات ہے تو میں بھی ساتھ مل بیٹھ کر رو ہوں کیا مسئلہ ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے اس سے بھی نزدیک اللہ کا عذاب آ چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا اگر اللہ کا عذاب آ جاتا تو سوائے عمر کے اور سعد بن معاذ کے رضی اللہ تعالی عنہما کوئی بھی نہ بچتا لیکن اللہ تعالی نے ہماری اس غلطی کو معاف کر دیا ہے اور فدیہ لینے کی اجازت دے دی, دی ہے یعنی یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا کیا بات لکھی ہوئی تھی تقدیر میں جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ غنیمت کو حلال کرنا اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا لیکن ابھی تک وہ آیت اتری نہیں تھی ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینا اس بارے میں بھی آیت لوح محفوظ میں موجود تھی جو بعد میں سورہ محمد میں نازل ہوئی فعما منم باد و اما ان اس لیے یہ عذاب ہٹا دیا گیا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں چاہے یہ بات ہو کہ مال غنیمت کے حلال ہونے کی آیت نازل ہونے والی ہے یا یہ بات ہو کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینے کا جواز نازل ہونے والا ہے کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا بھی تو مال غنیمت ہے نا مقصد یہ ہے پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا اور ابھی تک مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ مال غنیمت کا کیا حکم ہے اس لیے مسلمانوں کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے لیکن چونکہ اللہ جل جلالہ نے تقدیر میں لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت کو امت محمدیہ اعلی صاحبہ اقدالسلامات و اکمل التسلیمات ان کے لیے حلال کرنا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس عذاب کو ہٹا لیا دیکھو یہاں دو معاملے تھے ایک مال غنیمت کا معاملہ ہے اور دوسرا قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا معاملہ ہے آیت نمبر انہتر سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ مال غنیمت حلال ہے فکول وم ما غنیم تم جو کچھ آپ لوگوں کو غنیمت میں ملا ہے اسے آپ لوگ حلال اور صاف ستھرا سمجھ کر کھائیں لیکن قیدیوں سے فدیہ لینے کے بارے میں معاملہ ابھی تک صاف نہیں ہوا اس کے متعلق سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فعد القیت ملین کفروف دربر قاب یعنی جب آپ کی کافروں سے جنگ کے میدان میں ملاقات ہو فضرب الرقاب تو ان کی گردنیں مارو ان کی گردنیں کاٹو حتی اذا اصخن تو مہم کہ جب آپ بہت زیادہ ان کا خون بہا چکے ان کی طاقت اور قوت کو توڑ چکے فشد الوساق پھر ان کو مضبوط مضبوط رسیوں سے باندھ لو ف امام من نمباد و <فِدَان> پھر اس کے بعد چاہے تو آپ انہیں بغیر کچھ لے کر چھوڑ دیں یا کچھ فدیا لے کر چھوڑ دیں آپ کو اس کی اجازت ہے حتا تدالحرب اوزا رہا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزو بدر میں قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احتیاط نازل ہوا تھا نازل ہوئی تھی یہ اسلام کا پہلا جہاد تھا اس وقت تک کافروں کی قوت و شوکت ٹوٹ نہیں چکی تھی اتفاقاً ان پر ایک مصیبت پڑ گئی تھی پھر جب اسلام اور مسلمانوں کا مکمل غلبہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کرنے کے لیے سورہ محمد کی آیت نازل فرما دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قیدیوں کے بارے میں چار اختیار دے دیے گئے کتنے یعنی ابھی آپ جنگ کے میدان میں اگر کسی کافر کو قیدی بناتے ہیں تو آپ کو چار اختیار ہیں سب سے پہلا اختیار انشا قتل انہیں قتل کر دیا جائے وہ انشا استابدو مسلمان چاہیں تو انہیں غلام بنا لیں وہ انشا افاد اور مسلمان اگر چاہیں تو ان سے پیسے لے کر کافر قیدیوں کو چھوڑ دیں وہ انشا آتقو اور اگر مسلمان چاہیں تو انہیں بغیر پیسے کے چھوڑ دیں پیسے لے کر چھوڑنا یا اپنے کسی قیدی کے بدلے میں چھوڑنا دونوں ایک ہی بات بات سمجھ میں گئی اب یہاں پر علماء کرام کا مذاہب کا تھوڑا بہت اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف بھی اتنا سخت اختلاف نہیں ہے بلکہ حالات کے تقاضوں کے مطابق ان تمام صورتوں پر عمل کرنا جائز ہے آپ نے کافروں کو قیدی بنا لیا ہے آپ کے پاس یہ چاروں اختیارات موجود ہیں چاہے تو آپ انہیں قتل کر دیں چاہے تو آپ انہیں غلام بنا لیں چاہے تو آپ انہیں فدیہ لے کر یا اپنے قیدیوں کو آزاد کروا کے تبادلے کی صورت میں چھوڑ دیں اور چاہے تو آپ ان کو مہربانی کر کے بغیر کسی فدیے کے بغیر کسی چیز کے چھوڑ دیں اس کی بھی اجازت حالات کے مطابق مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کے کمانڈر جو بھی فیصلہ کریں اس کی اجازت اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق صحیح طریقوں کے مطابق اپنے جہاد کو آگے بڑھانے کی توفی عطا فرمائے